اسمنر الحمد اللہ علیہ وحم علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و پاک مرلہ صبح سے موجود تمام برادران کو سامی و سب کچھ سلام عرض کرتے ہیں ایک بار پھر اور فضائل اہل سلسلہ درخت جو ہے درست نمبر باون اور سولنگ باون مبلک سولانگ آپ حضرت مبارکانوں میں پہنچا رہا ہوں اور کتاب سب میں سے درس نمبر سولہ اس میں جو عادیثرما بیان ہو رہا ہے اس کتاب کا سبعین کا سبئین سی فضل میں سے حدیث نمبر چھبیس اور ستائیس کا ترجمہ پہنچا رہا ہوں ایک مختصر جامعہ حدیث مولا علیہ السلام کی فضائل میں حدیث نمبر چھبیس سلمان فارسی سے نقل فرما رہا ہے فرما قل قال قالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی من امباد علی ابنابی طالب آپ اب نے فرمایا سب سے زیادہ جاننے والا عالم ترین ہستی ہاں میرے امت میں سب بعد مش محمد کے بعد علی ابنابی طالب علیہ صلاحتِ وسلام ہیں ہاں جی تو پیارے نبی امت کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یقینی بات ہے علم لینا ہدایت لینا حقائق جاننا قرآن عالم یعنی ہر چیز کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم تمام اسلام کے بنیاد علم حدیث، ہر ہر چیز کا علم جو ہے علیہ السلام امت میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے یہ رسول اللہ خود کے والے میں اللہ نے فرما علامہ کم عالم تکن تعلم یہ میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم سکھایا آدم کے بارے میں فرما علّامہ آدم اللہ کُ اللہ ہر چیز کا علم لگا تو یہاں پر بھی علیہ السلام فرمایا عالم امتی -um یعنی ہر چیز میں سب سے زیادہ جاننے والا ہر موضوع اور ہر فن میں سب سے زیادہ عالم ترین ہستی چونکہ وقت کے مام وقت کا عالم ترین ہستی ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ اصحاب نبی جو ہے جنہوں نے ولو بظاہر حکومت کی کسی پر بیٹھا لیکن آپ انہیں سارے مسائل علیہ سے سے پوچھتا رہا حسم جو ان تمام میں سب زیادہ بظاہر ایکٹیو اور چالاک نظر آتے ہیں پھرتیلا نظر آتے ہیں خوشہ نظر آتے ہیں وہ بھی جو ہے علم کے باب میں ہاں جی جس طرح محدثین مارخین رہتے ہیں اپنے گیارہ سالہ دو میں ستر دفعہ کا اللہ ولا علیہ اللّہ عل عمر اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو نہ جاتا اور آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہ علی میرے محفل عمل میں نہ ہو مجھے تک رسائی نہ ہو میرے لیے ایسا کوئی مشکل علمی مشکل پیچیدہ مسائل پیشانی نہ دے تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امت کے لیے ہنسی کو امام بنا کے بھیجا وہ علم ناب طالف ہی تھا ہاں جی کیونکہ امام ہی کا کام ہے جو لوگوں کے علمی مشکلات حل کرے عرومی مشکلات حل کرے نفسی مشکلات حل کرے وہ علیہ السلام جب ہر جہاد سے عالم ترین حسے تو صاحب سے جانے والا ہے لہذا ہی پیارے نبی السلم کا ان عادث کو بیان فانے کا مقصد یہی تھا امت جو ہے اور یقینی بات ہے دو بندے ان میں سے ایک سب زیادہ جاننے والا کم جانے والا یا نہیں جاننے والا تو کس کی پیروی کیا جائے تو آخر شور عورف قانون سب بولتا ہے جو سب سے زیادہ جاننے والے اسی کے پیروی کیا جائے اسی کی امامت میں چلے اسی کے سرپرستی میں چلے اس لیے پہلے نبی نے یہ سارے جامع حادیث امت کو خود کے بعد جو راہبریت کے رائے راہ, راہ کرنے کے لیے راہبریت کی طرف کہ پیشان میں امت کو کوئی مشکل نہ ہو یہ سارے احادیث بیان فرمایا اس کے بعد والے حدیث میں سلمان فارس خود سے حادث نمبر سے تائس ان اللہ تعالیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعلِ نبی صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ اولکمعرود علیہ الحض تم میں سے مسلمانوں سے مخاطب ہے تم میں سے سب سے پہلے جو شخص حوض کو سر پہ میرے پاس تشریف لائے گا میرے پاس والد ہوگا وہ حسی اور واولم اسلام اور تم سب میں سب سے پہلا وہ حسی جس نے اسلام لایا وہ والب طالب وبن ابی طالب علیہ اللاۃ وسلام ہیں تو یقیناً سے اول کیوں پہنچے کسی کے رشتہ دار ہے رشتہ دار تو علفے یقیناً علیہ السلام وہی روانی کو وہ روحانی کمالات تھی علمی کمالات اسلام کے راستے میں رسول کے راستے میں آپ کی وہ جان فشانیاں تھیں کہ کبھی آپ نے اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا جہات اسلامی میں آپ کا سب سے بڑا رول ہے کوئی ایسا جنگ میں جس میں آپ نے شرکت نہ فرمایا ہو ہاں جی سوائے جنگ کے تبو رسول اللہ خود کے حکم سے آپ بیٹھا تو وہ سب سے پہلے اسلام لانا جس سے مسلمانوں میں جب سب سے پہلے اسلام لانا سب سے پہلا مسلمان ہونا اگر یہ فخر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے عادی میں فرمایا وہ ابن نبی طالب علیہ السلام ہی ہے اور سب سے پہلا اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پہ سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا اور اسلام کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے والا اور ہمیشہ جان کے بازی لگانے والا حصے یقیناً و یقیناً عالب نب طالب ہے اس چیز میں آپ پر کسی کو سفقت حاصل نہیں تو ہمیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے کس پاکستان ہمیں عظیم عز حصیہ کے امامت کو ہمیں اس کے معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے دامن تھمنے والوں میں سے قرار دیا اور رسول اللہ کے باد باراں علیہ السلام کی امت ولاد السعت کا ہمیں معتقید اور معترف گروہ میں سے قرار دیا اس عظیم نعمت کا اللہ کا شکر کریں اور اللہ تعالی اور ان عظیم حسیوں کی سیرت کردار اور رفتار کی صحیح معرفت حاصل کر کے ان کے سیرت پر چلنے کے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اللہ سے توفی مانتے رہیں اللہ کے درگاہ میں درف پرور نگارہ ہم سب کو یہ پاک مثلاً کی ان تمام گروپ میں موجود ان تمام سامعین کو تمام مومن امنات کو تمام اسمانوں کو پرور نگارہ اب علیہ السلام کے صحیح معرفت ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت ہو کے عظیم ہنچوں کے دامن تھامے رہنے کی فرمائے اللہ اور کل قیامت مینی عظیم حصوں کی شفاعت سے بھی ہم سب کو معروم فرمائے اللہ آمین یا رب اللہ